आज सुबह स्व आपका कुरान मजीद का कुरान मजीद का सबको अच्छा मैं जल्दी फारे हो اللہ حدین کلینوات کو دیکھا رہے ہمارا ہمیں کتاب البیو ہماری چل رہی تھی کتاب ال ایک یہ بات لکھوائی تھی کہ جو چیز عرف متصل سمجھی جائے گی نمبر دو بات میں نے جو لکھوائی تھی وہ یہ تھی کہ جو چیز بنیت قرار لگائی ہو اس کی بھی بہ ہو جاتی ہے قرار نہ ہو تو پھر اس کی بیع نہیں ہوگی اور یہ مثالیں میرا ہم نے پڑھ لی تھی اس کے بارے میں آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ طور پہ جب باغ کی بہ کرتے ہیں فلوں کی بہ وغیرہ کی جاتی ہے عمومی طور پر میں خود جانتا ہوں کہ جب آموں کی بہ کرتے ہیں تو وہ یہ پورا باغ بیچ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ پورا باغ آپ کو بیچ دیا مثلا ایک لاکھ کا دو لاکھ کا لیکن اس میں سے کیا ہوگا کہ یا تو یہ کرتے ہیں کہ جی فلاں فلاں درخت ہے جی اس میں سے ہمیں جو ہے نا اتنی پیٹیاں آموں کی دیں گے آپ پچاس پیٹیاں ساٹھ پیٹیاں ستر پیٹیاں پورے باغ میں سے آپ نے ہمیں دینے دینی ہے یہ پورا باغ آپ کو دے رہے ہیں لیکن سو پیٹی آپ ہمیں دیں گے ٹھیک ہے تو یہ یہ جائز نہیں ہوتا اس طرح کرنا ہو سکتا ہے کہ صرف سو پیٹیاں نکلیں اس میں سے تو اس بےچارے کے پاس بچے گا فائدہ اس کو بچے گا کیا ذرا مسئلہ ولاب اسم رتنیہ من ارطالم معلومتن جائز نہیں ہے کہ بیچے پھل کو مستثنا کر لے اور استثنا کر لے معلومتن خاص ریتل یہ وزن کا پیمانہ ہوتا ہے ریتل جیسے ہم کلو کہہ لیں خاص کلو یا اڑتال جو بھی آپ کہہ لیں آج کل کے زمانے کے حساب سے تو خاص یعنی معلوم ریتل اس میں سے مستثنا کر لیں مثلا کہا کہ یہ میں باغا کو بیچ رہا ہوں لیکن سو کلو آپ آم مجھے دیں گے سو کلو آم تو یہ جائز نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ سو کلو ہی آم نکلیں تو پھر وہ بیچارہ کیا کرے گا سارے تو سو کلو تو اس کو دے دے گا مالک کو تو پیچھے اس کے پاس کیا بچے گا تو اس وجہ سے آگے بات کریں گے اگلی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گندم کی بیک لیک کی جاتی ہے تو جب گندم لگتی ہے تو اس کا جو خوشہ ہوتا ہے بالی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی ایسی چیز اس جو اوپر خوشہ جو ہوتا ہے اس کہتے ہیں نا سومبل خوشہ بالی تو بی جب کرنے جا رہے ہیں گندم ابھی نکالی نہیں ہے اس کی تھریشر تھریشر ہوتا ہے تھریشنگ کر کے اس کو صاف کیا جاتا ہے تھریشر لگے ہوئے ہوتے ہیں لوگ گندم وغیرہ وہ کرتے ہیں تھریشر لگاتے ہیں اور وہ گندم نکلتی ہے خاص پہلے جو گندم جو کاٹی جاتی ہے نا اپنے خوشے کے اندر ادھر ہوتی ہے اس بالی کے اندر چھلکا جو ہوتا ہے تو اگر چھلکا موجود ہو تو کیا اس چھلکے کی بے کرنا جائز ہے یعنی گندم اس کے اندر موجود ہے دانا تو کہتے ہیں جس جو بے تا تھی گندم کی بہ جائز ہے پھر سم اس کے خوشے کے اندر خوشہ تھا گندم پڑی تو کہتے ہیں یہ جو گندم یہ جتنے خوشے پڑے ہوئے ہیں اس میں جو گندوں میں اسی میں بیع کرتا ہوں تو یہ جو ہے نا یہ جائز ہے اسی طرح وہ جزو بے الہن پہنتے ول باقی لا ول باقی لا باقی لا کہتے ہیں لوبیے کو لوبیا کش اور لوبیے کی بیع کرنا جائز ہے پھر کش اپنے اس کے چھلکے کے اندر کہ چھلکے کے اندر اس کی بے کر جائز ہے یہ لوبیا بھی جو لگتا ہے نا تو اس کے اوپر چھلکا سا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کی بیک کرنا جائز ہے لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جب گندم کی گندم خوشے میں موجود ہو اور دونوں طرف گندم گندم آ رہی ہو دونوں طرف خوشے آ رہے ہوں تو اب کیا ہوگا برابر سرابر یہ جائز نہیں ہوگا یہ جائز نہیں ہوگا کہ جی آپ کہیں کہ چلیں جی اس کو اگر گندم گندم کے برابر وہ برابر ہے عام طور پہ عمومی طور پر اگر تھرچرچر کے ذریعے سے اس کو صاف کر لیا گیا ہے پھر تو وہ بے جائز ہے لیکن اگر گندم اپنے خوشے کے اندر موجود ہے گندم خوشوں میں موجود ہے دونوں طرف گندم خوشوں میں موجود ہے تو ان کی بے آپس میں کرنا کرنا جائز نہیں نہیںتمال ہے ربا ربا کا کا احتمال ہے جب ربا کا احتمال ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا اگلا مسئلہ وہ ہے وہی پچھلے والے کے ساتھ ہی جو چیز عرفن متصل سمجھی جاتی ہے یا عرف عام کے اندر سمجھی جاتی ہے تو وہ بھی ہو جاتی ہے وہ مسئلہ بتلا بتانے لگے کہ اگر گھر کی بیک کرتا ہے ایک آدمی کو بیچ دیا گھر کے جو لاکس ہوں گے ہوں گی اس کی بھی بیگ کیا ہو جائے گی ہو جائے گا ساتھ ہاتھ ہی اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا گھر بیچ دے اور شروع کر دے چابیاں وغیرہ نہ دے اس کی تو بہ نہیں کی میں تو گھر کی بیگ کی ہے کیوں کیونکہ ارف کے اندر جب گھر کی بیگ کی جاتی ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ عمومی طور پہ فکسڈ ہے یہ فرنیچر وغیرہ نکال لیتے لیتے لیتے آدمی لیکن دروازے باتھ روم کے اندر سینیٹری کا کام ٹائل یہ ساری چیزیں عمومی طور پہ یہ کیا ہوں گی اور سمجھی جاتی ہیں دیکھیے دارن جس نے گھر کو دخل فل بی تھی تو چیزیں مفادی ہو اخلاق ہاں. ہاں تالوں کی چابیاں جائیں گی اس بیگ کے اندر شامل ہوں گی اگر سے وہ نام نہ لے خود بخود یہ چیزیں ہو جائیں گی کم کھوٹ ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی تھیں نا اور اس کو ناپا جائے اس کو, جا اس کو تولتے تھے کہ یہ کتنے دینار کتنے دینار ہیں تو یہ تولنا وغیرہ یہ ساری چیزیں پہلے زمانے میں ہوتی تو جب مشتری جب جایا کرتا تھا بائی کے پاس تو وہ سونا دیا کرتا تھا جب دینار دیا کرتا تھا تو اس کو پرکھا جاتا تھا یہ پرکھا جاتا تھا کہ بھائی یہ اس میں کھوٹ کتنا ہے اس سونے کے اندر وزن کیا جاتا تھا کہ یہ وزن کتنا ہے اس کا تو اس کی بات اب وزن کرنا تو یہ کام کرے گا مشتری یہ کام کرے گا کون یہ کام کرے گا آج کل تو پیسے آ گئے ہم پیسے دیتے ہیں جی سو روپیہ لکھا ہوا ہے تو اس کی اجرت کون اس کے لیے ایک خاص بندے ہوا کرتے تھے خاص بندے تول کرنے والے اور پرکھنے والے جیسے ہم جیولر کے پاس لے کے جائیں ٹھیک ہے اب یوں سمجھیں جیسے جیولر ہوتے ہیں میں کچھ سونا لے کے جاؤں تو میں جیلر کے پاس لے کے جاؤں کہ بتاؤ یہ سونا کتنا خالص ہے تو وہ کیا کرے وہ پرکھے تو یہ اجرت کس کے ذمہ ہوگی یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے تھا تو کہتے ہیں جی کہ وہ اجرت الکیال کیل کرنے والا کیال سے مراد وزن کرنے والا کیل میں نے بتایا نا وہ پیمانہ جو کہتے ہیں وہ اجرت القیال کیال کی اجرت कیال. ناپنے والے کی اجرت نہ ون. سمنے سمن کو پرکھنے والے کی سمن کو پرکھنے والے کی کیا مطلب سمن کتنا خالص ہے کتنا کھوٹ ہے وزن کرنے والے کی اور سمن کو پرکھنے والے کی اجرت کس کے اوپر ہوگی الل با باع کے ذمہ اجرت ہوگی میں نے کوئی چیز آپ سے خریدی میں نے آپ کو سونا دے دیا, سونا دے دیا. میں نے کہا یہ سونا ہے جی آپ نے کہا کہ یہ دس دنار کا ہے میں کہتا ہوں دس دنار یہ لے لیں رکھنے آئے گی وہ آپ کے ذمہ ہوگی بھائی کے ذمہ ہوگی میرے ذمہ نہیں ہوگی میرے ذمہ سمن دینا تھا میں نے آپ کو سمن دے دیا اب با, آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی آپ مجھے پورا کا پورا وہ, میں نے بندے سے اور آپ اس کے پیسے دیں نہیں نہیں بھائی میں نے آپ کو پیسے دے دیے اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ واقعی یہ چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں سیکھے ٹھیک ہے نا تو کیل کرنا کیل کرنا ناپنا ہوتا تھا کیل کرنا وہ اجرت کیالے و ناکر سمنے یہ کس کے ذمہ ہوگی بائی کے ذمہ ہوگی لیکن وہ اجرت وزان المشری و اجرت و زان سامنے المشتری سمن, سَمَنِ الْمُشْتَرِ. کا وزن کرنے کی اجرت مشتری کے ذمہ ہوگی سمن کے وزن کرنے کی اجرت کس کے ذمہ ہوگی مشتری کے ذمہ ہوگی مثلا میں گندم آپ کو دے رہا ہوں میں آپ سے چاول خرید رہا ہوں مبیا چاول ہے میں نے کہا میں آپ کو اس کے بدلے میں گندم دے رہا ہوں یا کوئی چیز میں خرید رہا ہوں میں آپ کو چیز دے رہا ہوں گندم کے طور پہ اب اس کا کیا کرنا ہے گندم بھی ویسے کیل کی جاتی ہے لیکن لوہا کہہ لیتے ہیں لوہا میں آپ کو دے رہا ہوں لوہا تو اب اس لوہا جو میں دوں گا اس کا وزن میں نے کروانا ہے کتنے ٹن لوہا آپ کو دے رہا ہوں تو یہ جو وزن آئے جائے گا یہ مشتری کے ذمہ دے گا جو سمن دے رہا ہے تول کی, تولنے کی جو اجت ہوگی وہ مشتری کے ذمہ آئے گی دیکھیے تو تولنے کی وجہ. میں مسئلہ سارا سمجھاؤں گا ابھی آپ کو کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ فرق کیوں ہے میں ختم کر لوں اس کو پہلے ختم کر لوں کہ یہ فرق کیوں آ رہا ہے پھر میں بتاتا ہوں کہ کیوں آخر ہم یہ فرق کیوں کر رہے ہیں یہ تو بات یہاں تک ہو گئی ہے اگلا مسئلہ بھی کر لیں پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے آپ سے کتاب خریدنی ہے جی آپ کون سی کتاب کہا قدوری مجھے دے دیں آپ نے مجھے قدوری دے دی کدوری کر لی ہے تو آپ نے قدوری اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے میں نے دو سو روپیہ میرے ہاتھ میں اب کون پہلے دے گا میں تو پہلا حق کس کا بنتا ہے پہلا حق ہاں کس کا بنتا ہے مسئلہ ابھی یہ ہے پہلے سمند دو اگر جھگڑا ہو جائے نا یہ تو عمومی طور پہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں عمومی طور پہ پہلے وہ دے دیتے ہیں جیسے ہم چاول خریدے گندم خریدی تو وہ پیسے. لیکن اگر وہ نہ دینا اور وہ پہلے پیسے دو تو بھائی یہ کام کر سکتا ہے مشتری کو پہلے پیسے دینے پڑیں گے مشتری کو پہلے پیسے دینے پڑیں گے پھر بائ چیز پکڑائے گا ٹھیک ہے اگر ایک طرف سے سمن آ رہا ہے اور اگر دو طرف چیزیں آ رہی ہیں مسل میں گندم دے رہا ہوں آپ چاول مجھے دے رہے ہیں اب کیا ہوگا دونوں برابر شرابر دیں گے ایک ہاتھ دیں گے ایک ہاتھ لیں گے اگر دونوں طرف چیزیں ہیں اگر ایک طرف سمن آ رہے ہیں پیسے پہلے مشتری کو کہا جائے گا کہ آپ پیسے دو بعد میں آپ چیز خریدو اس نے بیچا سامان کو بسامن بسامن سمن کے بدلے میں یہ باق اس پہ داخل ہوئی سمن پہ پہل علی المشتری تو مشتری کو کہا جائے گا ادفع سمانا اول, سمنا اولن کہ تم سمن پہلے دو ادفا امر کسی گئے ادفاع سامانا ساکہ کا, کا بالکش ادفاص سامانا اولن کہ پہلے سمن دو فائزہ دفاع جب مشتری دے دے گا سمن کی لے تو بائے کو کہا جائے گا سل مبی اب تم مبیع کو سپرد کر دو یہ تھا کہ اگر سمن کے بدلے بھیجا جا رہا ہے آگے اومم با سلعتم بس جس نے سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا سلعتم بس لطن اما نن یا سمن کو سمن کے بدلے میں بیچا سمن سے سمن کے بدلے میں کیا بیچا میں نے آپ کو سونا دیا آپ سے چاندی خریدی تو دونوں طرف کیا چیزیں ہیں سمن ہیں دونوں طرف کیا ہوں گے سمن سونا چاندی کیا کہلاتے ہیں سمن کہلاتے ہیں اگر سونا دے کے چاندی خریدی یا چاندی دے کے سونا خریدا تو سامان سامان کے بدلے میں بیچا یا سمن سمن کے بدلے میں بیچا کیلا لہما تو دونوں کو کہا جائے گا سلی ما مان کہ تم دونوں ہاتھ در ہاتھ لو ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ ہات لو مشتری اور دونوں سے کہا جائے گا کہ آپ دونوں یہ چیزیں دے دو ٹھیک ہے جی تو یہ تو تھا کہ جی اس کے اوپر اب ہم ذرا آ جاتے ہیں دلیلوں کی طرف بات سمجھ میں آ رہی ہے سلم سلیم کا مطلب سپرد کرنا تسلیم کیسے کہتے ہیں سلم ٹھیک ہے نا سلم یو سلیم و امر کا ہے نا کرریم کی طرح تسلیم کا مطلب کیا اسپرد یہاں پہ اسپرد کرنے کے معنی مانا ہوں اطالم معلومت بی کی تھی اور اس میں سے یہ کہا تھا کہ جی میں سو کلو چاول سو کلو میں آم رکھ لوں گا باغ میں نے بیچ دیا اور سو کلو رکھ لوں گا السلام علیکم و رحم اللہ معذرت کے ساتھ بس میرا کوئی نہیں ہے اس میں میری جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے میرے خیال میں ان کی لائٹ شاید چلی گئی تھی بارہ بجے ہیں تو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہوگی تو شاید وہ جس کی وجہ سے انٹرنیٹ جو بند ہو گیا تھا جی بات یہ چل رہی تھی کہ ہم نے پہلے مسئلے میں یہ کہا تھا کہ خاص رتل معلوم جو ہے چھوڑ دینا کہ کہنا کہ جی یہ پورا باغ بیچتا ہوں اس میں سے سو کلو آم نہیں بیچتا تو یہ جائز نہیں ہے میں نے اس کی وجہ آپ کو بتا دی تھی کہ ہو سکے سو کلو ہی نکلیں تو اس کو نقصان ہو جائے لیکن اگر یہ جو آم ہیں یہ کاٹ لیے گئے ہوں پہلے جو بائے جو بیچنے والا تھا اس نے پہلے عام سارے کے کی سارے کیا کر لیے درختوں سے اتار لیے عام اس نے کہا کہ یہ سارے ڈھیر بیچ رہا ہوں یعنی جتنے یہ اتنے ڈھیر یہ ہے یہ دو سو کلو عام ہیں اس میں سے سو کلو عام بیچ رہا ہوں سو کلو نہیں بیچ رہا ہوں تو یہ تو جائز ہے ٹھیک ہے سو کلو کی وہ ہوگی لیکن اگر یہ عام درختوں پر لگے ہوئے ہیں اس صورت میں بے کرنا جائز نہیں ہوگی کہ ابھی تو وہ آم اتارے نہیں گئے نا درختوں سے آندھی آ جائے کوئی ایسا ہو جائے سارے کے سارے خراب ہو جائیں جب خراب ہو جائیں تو پیچھے کچھ پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا تو یہ مسئلہ یہ تھا ٹھیک ہے دوسرا مسئلہ بے و تک ہی وہ تھا تیسری بات جو میں نے کہا تھا کہ نقد سے نقد کرنے کا ہے تنقید تنقید کسی پرکھنے کو کہتے ہیں تو تن کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی بات کو پرکھنا السلام علیکم و رحم اللہ اور نقد جو نقد کرنے والا ہے جو اس کو پرکھنے والا ہے بھائی پر ہوگی بھائی پر ہوگی سمجھیے گا کہ اجرت تین قسم پر ہوتی ہے سمن کے اعتبار سے اجرت تین قسم سم پہ نمبر کرنے والے ہی اجرت ٹھیک ہے اسی طرح سمن کو پرکھنڈ یہ کیل سے مراد یہاں پر ہم کیا مراد لیں گے کہ اگر بائے ہمیں بیچ رہا ہے سمند سے یہ وہ نہیں ہے یہاں سے کیل سے مراد کیا لینا ہے اگر بائے سے میں گندم خرید رہا ہوں میں بائے سے گندم خرید رہا ہوں میں کہتا ہوں یہ کہ دو کیل تین کیل چاہیے گندم تو یہ مبیا کیونکہ اسپرد کرنا بائے کے ذمہ ہے مبیہ اسپرد کرنا بائے کے ذمہ ہے جب اس کے ذمہ اسپرد کرنا ہے تو اس کو چاہیے اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو ناپنا تو پڑے گا کہ یہ گندوں کتنی ہیں تو یہ مشتری کے ذمہ نہیں ہے بلکہ یہ بائے کے ذمے ہیں تو یہ تو مسئلہ ٹھیک ہے کہ جی بائے نے چیز پوری کی پوری دینی ہے تو اگر سامان کی جو کیل کی جو اجرت ہوگی یہ بائے کے پیسے بیچ رہا ہے کہتا ہے کہ یہ ڈھیر بیچ رہا ہے یا کوئی ایسرت بیچ رہا ہے تو پھر اس کے ذمہ نہیں ہے اب تو ڈھیر کی بہ ہو رہی ہے کیل کی ہی نہیں ہو رہی ہے دوسری بات سمن کی اجرت سمن کو نقد کرنے والے کی اجرت کہ سمن کو جو دیکھے گا کہ یہ سمن کتنا کھوٹا پن ہے اس سمن کے اندر جیسے کہ سنار کے پاس لے کے جاتے ہیں اور پہلے زمانے کے اندر وہ دیکھنے رکھنے والے ہوتے تھے اس کی اجرت کس کے اوپر ہوگی اس کی اجرت بھی بائیں کے ذمہ ہوگی کیوں کیونکہ سمن کو پرکھا کب جاتا ہے جب سمن بائیں کے ذمہ سپرد کر دیا جاتا ہے میں نے بائیں سے کوئی چیز خریدی اس نے کہا کہ جی اس کے تین دینار دے دیں میں نے تین دینار اس کو پکڑا دیے اب نے اس پہ قبضہ کر لیا جب بائی نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے تو اب کیا ہوگا وہ اس کو پرکھوائے گا کہ ات... نمبر تین ہم نے بات کی تھی اچھا اور یہ جو بات ہے نا اس میں اختلاف ہے کہ بائی کے ذمے ہوگا یا مشتری کے ذمے ہوگا کہ سمن صحیح دینا بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ مشتری کے ذمے ہے کہ ظہری بات ہے مشتری جب چیز خرید رہا ہے تو میں اگر پیسے دے رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں پیسے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہا کہ جی یہ بائی کے ذمے ہوگی پرکھوانے کی سمن کو پرکھوانے کی اجرت یہ بائی کے ذمہ ہوگی لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ مشتری کے ذمے ہوگی اور دل کو لگتی بات مشتری والی بات لگتی ہے بھئی میں نے کہ چیز خرید رہا ہوں تو مجھے کسی نے کہا سو روپیہ تو اب میں جب سو روپیہ دے رہا ہوں اس کو تو مجھے چاہیے نا کہ سو روپیہ صحیح ہونا چاہیے جو واقعی سو روپیہ ہو تو جب دینار دیا جا رہا ہے تو کھوٹ سے پاک ہونا چاہیے جتنا اس میں ڈالنے کی اجازت ہے تو اس کی سمند کس کے ذمے آنا چاہیے مشتری کے ذمے آنا چاہیے لیکن صاحب قدوری نے ذکر کیا وہ بائی کے ذمے ڈالا انہوں نے سمن کی وزن کرنے کی اجرت جو ہے جو سمن کی وزن کرنے کی اجرت ہوگی وہ کس کے اوپر ہوگی وہ مشتری کے ذمہ ہوگی وہ مشتری کے ذمہ ہوگی, ہوگی وزن کی اجرت جو ہے سمن کی وزن کرنے کی اجرت جو ہے جیسے میں نے کہا کہ میں نے کوئی چیز خریدی لوہا لوہا کے ذریعے سے میں نے کہا میں اس لوہے کے بدلے آپ سے چیز خرید رہا ہوں اس لوہے کا وزن کیا جانا چاہیے ایک ٹن دو ٹن تین ٹن تو اب میں نے کہا میں دو ٹن کے بدلے میں یہ آپ سے چیز خرید رہا ہوں دو ٹن لوہا آپ کو دوں گا تو اس کا وزن کروانا یہ میری ذمہ داری ہے کہ جی میں اس کو پوری کی پوری چیز تل تلوا کر میں اس کو دوں کہ میں کہوں کہ یہ دیکھو دو ٹن ہے یہ مشتری کے ذمے اس کی اجرت آئے گی تو سپرد کرنا کیونکہ مشتری کے ذمہ تھا سمن کو اس لیے اس کے ذمہ اجر بھی آئے گی ٹھیک ہے اگلی جو بات میں نے بتائی تھی آپ کو کہ جب خرید و فروخت کی جا رہی ہے تو مشتری کو جو سمن دینے والا ہے اس کو پہلے کہا جائے گا کہ پہلے تم سمن دو اور بائی کو بعد میں کہا جائے گا کہ آپ مبیع سپرد کریں اگر آپس میں ان کا کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے ورنہ عمومی طور پہ ہم جو کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ جی پہلے بائی چیز دے دیتے ہیں ہم بعد میں دے دیتے ہیں سمند دے دیتے ہیں لیکن اگر یہ بات ہو جائے کہ بائی کہ جی پہلے سمن دو اور مشتری کہہ کہ نہیں جی پہلے مبیا دو تو مشتری کو کہا جائے گا کہ تم پہلے سمن دو تم پہلے سمن دو بائے بعد میں تمہیں مبیا دے گا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک لفظ آئے گا یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے فقہ کے اندر بار بار یہ لفظ آتا رہے گا بار بار لفظ آتا رہے گا وہ یہ کہ جی یہ جو سمن ہوتا ہے سمن یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا یہ اپنے پاس لکھ لیں یہ بات سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا مطلب میں نے میں نے کہا ان سو روپے کے بدلے میں ان سو روپے کے بدلے میں میں نے آپ سے یہ کتاب خریدی دکھایا میں نے بائی کو سو روپے دکھائے اس سو روپے کے بدلے میں میں نے آپ سے خریدی میں نے یہ کیا کہ جیب سے دوسرا سو روپے نکالا اور بائی کو دے دیا دوسرا سو روپیہ ٹھیک تھا کوئی پھٹا ہوا نہیں تھا بالکل صحیح سلامت سارا کچھ وہ میں نے کہا کہ جی یہ سو روپیہ بائے مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی آپ نے جو مجھے سو روپیہ دکھایا تھا نا یہ بڑا کراکے دار نوٹ تھا بالکل نیا نوٹ تھا میں تو وہی سو روپیہ لوں گا جو آپ نے مجھے دکھایا تھا اور اب جو آپ یہ سو روپیہ دے رہے میں یہ نیا نوٹ نہیں یہ تھوڑا سا استعمال ہوا ہوا ہے تو آپ یہ میں نہیں, میں وہ والا لوں گا یہ بائے مجھے نہیں کہہ سکتا میری مرضی ہے سو روپیہ ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے چاہے میں اس کو کوئی بھی دے دوں تو سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا لیکن مبیہ وہ متعین ہو جاتا ہے مبیہ متعین ہو جاتا مثلا ہوا یہ کہ بائک کے پاس ایک چیز پڑی ہوئی تھی ایک کتاب تھی اس نے کہا کہ یہ کدوری کی کتاب جو ہے نا یہ میں نے آپ کو سو روپے کی بیچی کدوری کی کتاب سو روپے کی بیچی میں نے کہا میں نے خرید لی اب بائے یہ کام نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی دوسری کتاب مجھے اٹھا کے دے دے میری مرضی کے بغیر وہ اگر مجھے دے گا تو میں کہوں گا نہیں جی جو کتاب آپ نے مجھے دکھائی تھی یہی میں لوں گا آپ سے بے اس کی ہوئی ہے تو مبیا کیا ہوتا ہے وہ متعین ہو جاتا ہے سمن متعین نہیں ہوتا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی آپ نے مبیا متعین ہو جاتا ہے سمن متعین نہیں ہوتا میں سو روپے کا نوٹ دکھا کے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ دس دس روپے کے دس نوٹ دے دوں اس کو دس دس روپے کے پچاس کے دو نوٹ دے دوں بیس کے پانچ نوٹ دے دوں تو سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا مبیہ متعین کرنے سے مبیہ مبیہ ویسے متعین ہو جاتا ہے جس وقت وہ کرتے ہیں بے کرتے ہیں تو اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے مشتری کو کیوں کہا جائے گا کہ پہلے تم سمند ہو اس کی وجہ یہ شریعت مساوات چاہتی ہے بائیں کی چیز تو کیا ہوگئی ہے وہ تو پہلے سے متعین ہوگی میں نے بائیں سے کہا کہ بھائی مجھے کتاب کو دوری کی کتاب جو پڑی ہوئی یہی مجھے دے دیں سو روپئے کی میں نے آپ سے خرید لی وہ کہتا ٹھیک ہے کہ میں نے بیچ دی اب میری تو میرا حق کیا ہو گیا متعین ہو چکا ہے مشتری کا حق متعین ہو چکا ہے بائے کا حق متعین نہیں ہوا ابھی تک کسی چیز کے اندر سمن کے اعتبار سے سو روپیہ دین ہو گیا مشتری کے ذمہ دین میں نے آپ کو بتایا تھا دین اور قرض کے حوالے سے دین ہو گیا اس کے ذمہ لیکن ابھی سمن متعین نہیں تھا اس کے ذمہ تو اس کا حق کے اندر کمی تو شریعت کہتی ہے کہ مشتری سے کہو کہ پہلے سمن دو جب بائک قبضہ کرے گا سمن کو تو اب کیا ہو جائے گا قبضہ کرنے سے اس کا حق کیا ہو جائے گا متعین ہو جائے گا مشتری کا حق تو پہلے سے متعین تھا بائیں کاک متعین نہیں تھا تو بائیں پہلے, پہلے قبضہ کرے گا تو اب کیا ہوگا دونوں برابر ہوگئے اب بائیں سے کہا جائے گا کہ آپ ایسا کریں کتاب اس کو دے دیں تو سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا لیکن مبیہ وہ کیا ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے کہ جس کی بے کی ہے وہی آپ کو زم... آپ نے دینی ہوتی ہے اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز مشتری کی اجازت کے بغیر مجھے کہتے ہیں نہیں جی میں تو یہ چیز لینا چاہتا ہوں تو اس کے بغیر وہ نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ساری کی ساری تھیں کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو چھوٹی چیزیں میں نے بتا دی ہیں باقی زیادہ میں بہت دلیلوں میں نہیں جاؤں گا کچھ وہ نہیں کروں گا تاکہ اس وجہ سے کہ ہم نے ابھی لے کے جانا ہے ابھی آپ نے مسائل سیکھنے ہیں باقی دلیلیں فلان چیزیں یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بڑی کتابوں کے اندر پھر آپ کو انشاءاللہ یہ دلیلیں وغیرہ ساری سمجھ آتی جائیں گی ساتھ رکھیں گے وہاں پہ تو ہر چیز کے ساتھ دلیل ذکر ہوگی صاحب قدوری نے تو مسئلے ذکر کی ہیں بس وہ تو دلیل نہیں دیں گے آگے جب ہدایا وغیرہ انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ تو خود ذکر کرتے ہیں صاحب ہدایات تو خود ذکر کرتے ہیں نقلی دلیل بھی دیتے ہیں عقلی دلیل بھی دیتے ہیں تو وہ اس میں سے لیکن یہ بھی سر میں آپ کو چھوٹا موٹا ایک وہ دے رہا ہوں تاکہ ایک مناسب سی ہو جائے آپ کو جی تو بس آج اتنا ہی آج اتنا ہی باقی جو اس میں سے پھر انشاءاللہ باقی انشاءاللہ کل کریں گے اور کل انشاءاللہ ہم آگے سے باب خیار خیال شرط شروع کریں گے خیار یعنی انسان کو اختیارات جو ملتے ہیں آپشنس کیا کیا جو ہیں نا وہ اس کے حوالے سے جب بے وغیرہ کی جاتی ہے تو اس میں انسان کو کیا کیا, کیا؟ یہ آپشنس کہلاتے ہیں تو وہ کیا ہوں گے ٹھیک ہے چلیے السلام علیکم وائی ہاں مسائل دیکھیں مسائل یاد کرنے کے حوالے سے مسائل یاد کرنے کے حوالے سے وہ جو ہے نا کچھ جو آپ کی وفاق کے حوالے سے میں آپ کو ایک ہی بات چلوں کہ جہاں پر اختلاف آئے گا نا صاحبین کا یا طرفین صاحبین یا آپس میں ایم اثلاثہ کے درمیان جو ہمارے اناف کے وہ آپ, مس... وہ آپ کو پوری طرح آپ کو یاد ہونے چاہیے جو اس حوالے سے جو متون ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کافی حد تک مسائل ذکر ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ہر مسئلے کے اوپر فتویٰ نہیں ہوتا ہر مسئلے کے اوپر فتوہ, یعنی جو مسئلہ ذکر کیا ہوا ہوتا متون کے اندر اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ اس اسے فتویٰ بھی ہے فتوے کے لیے آپ کے پاس بہترین چیز ہے کہ آپ بہتی زیور پڑھا کریں بہتی زیور میں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں وہ مفتہ بھی ہی کال ہیں وہ مفتا بھی ہی کال ہے تو بہتی زیور سے بھی ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں یہ آپ یہاں پہ پڑھیں بہتی زیور کو خود پڑھیں اردو کے اندر ہے اس کو آپ خود پڑھیں کہ جی ہم نشا ہم نے کدوری میں یہ بات یوں پڑھی تھی یہاں پر یہ بات آ گئی کدوری میں یہ کیا تھا یہاں پہ یہ بات آ گئی تو وہ آپ خود پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ اس سے آپ کو کافی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی ساتھ ہی زیور میں آپ پڑھیں گے تفصیل بہت زیور میں آپ دیکھ لیں شرط لگانے کا بیان جو ہے شرط لگانے کا بیان جو ہے اس میں دیکھیں گے پھر رویت بغیر دیکھی بغیر دیکھی چیز کا بیان اس طرح مختلف اشارے آئیں گے ایپ والی چیز تو یہ ان ساتھ ساتھ وہ چلتی جائیں گے پھر. ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ مائک فری ہے